الحمد لله وكفاه والصلاة والصلام على سيد الرسل وخاتم ال صدق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور آملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين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 الصلاة والسلام عليك يا, يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا يا الله الصلاة والسلام عليك يا يا رسول الله وعلى رحت <تصفيق> اللہ <تصفيق> شی <تصفيق> <تصفيق> معذر <معزز> السلام عین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لہ تحیت و تو بعد حق تلا جل شانہ بارگہ دے اندر آج مدبان فریاد ہے کہ مولا تعالی ہر مخلوق دے ہر شرف اتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پنہ نجاتتا فرماے دین دنیا اخرت دیا سعادتاں اور بھلائیاں دی دولت تو مال فرماوے بھائی محمد اکبر صاحب محمد اصغر صاحب دے والے دخترمرحوم کے عیس والے ثواب واسطے رسمیں کل خانی کی محفل شریف دا اہتمام فرمایا گیا ہے حقت علا جل شاہ اس محفل شریف نارگاہ قبول فرما کے محترم اللہ بخشا مرحوم دی بخش مفرت فرما محفل شریف کی مناسبت نال جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کروں گا اس کا انوان ہے مرگ ہمیں کیا سبق پڑھاتی ہے مرگ سمجھ لو مرگ مرگ دا من ہوتا ہے کسی بندے دا فوت ہو جانا یار کہیں فلانے کے گھر مرگ ہو گئی مرگ کی ماننا ہے کہ فوت کی ہو گئی ہے یعنی سمجھو کہ موضوع کا کہ فوت کی سان کی سبق بڑھا اصل کے دنیا دے رسم و رواج دے مطابق کو مر گیا ہے, کوئی عورت ہے مرد ہے فوت ہو گیا اس دنیاوی رسوم دے مطابق شرع دے مطابق نہیں شرح شریف تو تے اسا لوگ بہت دور ہو گئے رسم و رواج نسا دین بنا لیا دنیاوی رسوم دے مطابق مرن والے دی تجہیز و تکفین کر دے کفن دفن کر دینے آ جنادہ پڑھ دینا رشتہ دار ادی و اقارب آئے افسوس کیتا چلے گئے ماں باپ بہن بھائی قریبی رشتہ دار چند دن روئے وقت گزر اندر رونا دھونا بھی ختم ہو گیا آہستہ آہستہ مرن والے دیا یاداں جہیا نے بھی دل دماغ تو اتریاں شروع ہو جساں پھر اپنے دنیاداری کے نظام درج مصروف ہو جانوں مرن والا بھی بھول جات بھی بھول جاتی حالانکہ بزرگ فرما نے فرمایا کفا بل موت واضو نصیحت واسطے درسو عبرت واسطے بندے نکھاؤ واسطے موت ہی کافی ہے آواز واسطے موت ہی کافی ہے کسی اللہ دے ولی تو گیا ضور کی ماننا ہے کہ واضو نصیحت آستے موت ہی کافی ہے یہ ماننا کی ہے یہ مفہوم کی فرمایا یہ ماننا یہ کہ جس بندے نو فوت ہون والے دی موت تو عبرت نہیں حاصل ہوئی انہیں نسیحت نہیں پکڑی ان کی قبر یاد نہیں آئی اور دل نہیں بدلیا فرمایا پھر اس بندے چڈ دس بندے دل سے نہ قرآن اثر کرے گا نہ حدیث اثر کرے گی یہ دل اتنا سیاہ ہو گیا یہ دل اس قدر مر گیا کہ جدوں یہ موت تھی نصیحت نہیں حاصل ہوئی ت تو بھی سبق نہیں سیکھا ہوں نہ سبق سیکھنے کے قابل ہے نہ سکھاؤ دے قابل سید ان فروخ آد اللہ تعالا ان آپ سرکار کی جہی موہر شریف سی اس مہر کے اتنے یہ لکھا ہوا سی کفابل موت واضح کہ بندے کو سکھانے کے لیے موت ہی کافی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے موت کیا سکھاتی ہے موت کی درس دن دیئے کی نصیحت کر دیے بندے نکھا ہے یہ گل فرمان رسول دال سنا افسوس کہ اج رسم و رواج دے اندر اے اج فس گئے ہیں مولا تعالی اور آردے او دین نو انج پھول گئے ہیں کہ سانوں اپنا مرنا یاد نہیں اپنی قبر یاد نہیں کیوں اس واسطے ساڈے ضمیر مردہ ہو گئے نے دل مر گئے نے اور اللہ کے دین کو اس کے پیغام کو اس کے قرآن کو اس کے احکام کو سمجھنے کے لیے ان نفیزہ لکل کا ن لو کلب نل قسم آ شہید اس کے لیے کلب شہید کی ضرورت ہے دلندیاں قسم ہندی نے یہ جڑا قلبِ شہید ہے نا اے شہید شہادت تو نہیں ہے موت تو نہیں ہے اے شہید جیڑا اے گواہی تو آیا کھڑا ہے شاہد تو آیا کھڑا کڑا قلبِ شہید کہڑا ہوتا ہے قلبِ شہید وہ ہوتا ہے کہ ادھر زبان بولے ادھر دل گواہی دے وے دل گواہی دے کہ مولا تو تاقع ہی وقت خولا شری کے دل گواہی دے کہ مولا واقعی محمد محمد اللہ تیرے سچے پیغمبر نے اور دل گواہی دے کہ یا رسول اللہ جہاں احکام پیغام لے لیا واقع واقعی حق سچ نے اور ان بغیر مومن دا کوئی چارہ نہیں ایک قلب شہید ہے مولا فرما قرآن احکام شریعت جیسے سینے قلب شہید ہوئے دے نہیں جے گواہی دلا دل ہو لیکن اساں مردہ زمیر بن گئے آبر کھود رہے ہیں بندے قبر کی خدائی کر رہے ہیں قبر ویچ کے بچو کے وہ تیری ایسی بھی تیسی تیری ماں تیری بھن میں گل غلط کر دیا جی مولوی ہے تیری گل غلط ہے اور اگر تیرے معاشرے کے مطابق کر پھر میرے نال دشمنی نہ رکھی اگر تیرا زمیر زندہ ہوا تو اس گلنوں قبول کرے گا قبر دے بیچ لیں اور زبان دے اتنے بکواسات جاری نے لگویات جاری نے فحش گلا جاری نے بے حیائی تے بغیرتی گلا جاری نے او یار مینو تے دسو جن قبر اپنی موت نہیں یاد آئی اپنا مرنا نہیں یاد آیا اللہ دا عذاب نہیں یاد آیا اپنا حساب کتاب نہیں یاد آیا اس کمینے نو اللہ کا قرآن کے میں اثر کرے گا حضرت سیدنا عثمان اسمانے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی صحابی نے تیسرے خلیفے وہ اسمان جنو رہا جانے جان میرے آقا اے نامدار نے فرمایا ہے، مولا نے میرے عثمان نو کل دے قیامت میرے اس تے سفارش نال ایسے ستر ہزار جہنمی نجات پاؤنگ گے جنہ تہنم واجب ہو چکی کتنے <تصفح> چھ ہزار جہنمی جنہیں جہنم واجبان میرے آقا انامدار نے حضرت جنت دی بشارت دنیا چی فرمایا عثمان فل جن تو جنتی ہے تو جنتی ہے میرے آکا اللہ جنت نہیں تے اللہ دا فیصلہ ویت کے جنت <قصفح> دے مولوی سوڑ کی خاطر لوگانوں جنتی بنایا نا نات خان سو کی خاطر لوگوں بنایا میں آخیا جنت کو خود پوچھ مریا تینو اپنے خاتمے کا پتا ہے؟ مولا سونے کی جنت ایڈی سستی بنا چڑی جی وہ ایڈی سستی نہیں جی گلا لے مگر یاد رکھا جی مولوی آت خان آوگان او کر دی گوگا دیاں دیا جیباں بےلیاں کر گئے لوگاں جنت دے جائیں اس قوم دا اے حال اے مولوی دی جیب تتی قوم دی جنت پکی یہ اپنے گھر لو آپنے گھر لو لگ سد گے ج میرے آلہ آدرت فرما نے میرے آل آدر فرما نے فرمایا جنت دودخ کما نہ لبھی ہے یہ کم جنتیاں لے ہو تے جنت لب جی جم تویاں ہو ون پھر جنت نہیں لبھی پھر ہمیشہ لبھتی کم جہنمیاں آلے جنت دی امید نہیں رکھی جا سکتی جنت دی امید ادو رکھی جادی ہے جد کم جنتی لے ہو ون افعال و اعمال جنتیاں آن تخوا رہا ہے پرہیزگاری رہیے نہ ایمان رہا ہے نہ مسلک بچیا ہے نہ مذہب بچیا ہے خدا دی قسم کر گیا نا اصل رسمی مسلمان رہ گئے ہوں ویف جناب علی قبر دیکھ کلو کے کلو گے اج کسے خبر پہ بنا خدا دے کتنا تاد رکھ لو اج کسی پے بنا کل اب بھی اتنے ہی آنا ہاں یہ تو پیسے کی لالچ نال جنت بن جانے لیکن یہ پتا اپنا نہیں تا میرے آکا انعامدار نے فرمایا خبردار کسے نو نا جنتی آکھیا جے نا جہنمی آکھیا جے جنو میں جنتی کہہ دے او نو جنتی آکھیا جے جنوں میں جہنمی کہہ او دس جہنوی آخیا کیوں کہ میرے آقا اے نامدارے میں رسمی جنت دو دخلی دینے ہاں جی وہ پہلے اللہ تعالیٰ دا فیصلہ ویخ دے لیں رب دی مرضی ویخ دے لیں او در رب دی مرضی چل دیئے ایدر مصطفیٰ دی زبان چل دیئے میرے آقا اے دی دیئے شاہلیں اور مولا نے اپنے محبوب دتی ایسی زبان اے زبان رب کی مرضی کے خلاف کدی ہل نہیں سکتی میرے اعلیٰ حضرت فرماؤ گلے فرمائی <متال> وہ دہل جس کی ہر بات وہ خدا میرے آگا ایراندار دی شان ویخ اور جنہیں زبان ربرنی دے خلاف ہلدی نہیں وہ تر جس کی ہر بات وحا یہ خدا وہ تر جس کی ہر بات وحا یہ خدا چشمے علم ہےکی مت پلا خوں سلا چشمہ علم ہے کے مت پلا خوں سل اپنا پتا نہیں جنو اپنا پتا نہیں تینو میم جنت کی دے دے تیل مجھے دودخ کی دے دے جنت دودھ دے دوں مولا نے جنت دو سارے جہانا کا سردار بنا میرے آخا انعامدار نے فرمایا فرمایا اسمان پھر جل جندار نے دنیا جنت کی بشارت دے سی لیکن پھر بھی وی خاؤ فرنا وے وہ سانو مول بھی کہہ سکے اصل رب کی شریعت بھول کے بےخو ہو جانے آج جنوب مستفا کری ماں پہ جنت دے وہ جن اکا دون دو دیا, دو خون دیا جاری ہو جاؤ گیم جو پانی دے آنسو نہیں بھائی ہاں جی یہ پانی کے جھوٹے موٹے آنسو تو عورتیں بھی بہا بہ لے تھی یہ رنگا لیندی پر مرد وہ ہے مرد دل رو قلب شہید سی نا وہ قلب سلیم سی آپ جدو قبر نو دے سن کون? بول جبر ویکتے سن خون دیا سن جاندے سن اسے آئے ادورے کی ماجرا ہے کی وجہ ہے میرے آگا نامدار نے جی تھو جہنمیاں سفارشی بنایا ہے تھوانو خود جنت ہے پھر تھوڑی اکھا دون دیا سو کیوں سمان فرما سن فرمایا کسی ویکنا و مجھے اپنی قبر دا عذاب یاد آ جائے جستفا کریم لے عذاب ت آزاد کر دسمان فل عذاب تو آزاد کر دیتا ہے. دو تو آزاد کر دیتا ہے. جنت عطا فرمائیے انہوں کا یہ حال ہے قبر نئے خون پیروی نہیں اے؟ سا حال ہے سو مول جی مرن کا پتا ہی نہیں جنتی آئی جنتی لیکن اپنے کام نہیں ویخ کام نہیں ویخ لے سم کی نے سروت کی نے وہ یار دسو کہڑی برائی ہے جی اج سی قوم چ نہیں پائی ہے یہ دسو جے برے بھی جنت چانی بھی جنت چی جنت چی جنت چان بھی جنت ایمان والے بھی جنت چ نمازی پرہیدگاری بھی جنت چڑ مولا نے دو دخ بڑھائی بول دے نہیں جے لیکن سان کی خبر آ سنا وا فرمان رسول تے قبرستان جنا پڑھنے دا نہیں بل آ ہر جنا مولوی صاحب <laughs> نیت دسیا جے نیت میں کیا تو خالی برادری والا مسلمان ہے تینوں جنادے دی نیت نہیں نہیں اچھا نیت جنادے کی نہیں آؤں بنیا بنیا جنتی پھر فرد واہ بھائی واہ مولا دالا نے کیا زندگی اسی لیے بنائی ہے سان دنیا جیسے واسطے بھیجی ہے کہ جا کے کھول کے یاشیاں کرے میں تھڈے کو نہیں پوچھا گا نا مولا نے دنیا جو بھیجن دا بھی مقصد دسیا پھر مارن بھی مقصد دس گیا میں پوچھا گا توجہ ہے مولا سن لیا کیوں بنا بنایا کیوں ای سورت ال ملک ارشاد ربا نہیں ہے فرمایا تباقی بھی ادی ہل ملک قدیر بڑی برکت آی اوزاد بڑی مبارک اوزادر جی قبضہ قدرت ملک, جی دے قدرت ملک اس ملک تو مراد پوری رو ہے زمین واہ کل شیل قدیم وہ ہر شاید ہر شہد کا در داد البل فرما فرمائے ذات جیلیں بڑھائے خالق الموت والحیات جنہیں بڑھایا موت لوں زندگی لوں مولا سونا اتھے موت اور زندگی دا مقصد بیان فرما رہے آئے تاثرے آئے اے لوگو میں تو زندگی کیوں بڑھائی ہے موت کیوں بڑھائی ہے تو آنو دنیا جہانچ کیوں پھیجے آئے کہ دنیا جہانچ پھیجن تو بعد پھر واپس کیوں بلائی ہے کہ دوچھ حکمت کی اراد کی ہے مولا فرما تھی جی پیدا فرمایا مو تر زندگی تاکہ تا تاکہ تھوڑی پرکھ ہو پر ہومتحان ہوا کہ تھوڑی جانچ ہوساں موت زندگی تا تاہی بنائیے اسا زندگی بھی پرکھے جاؤ تو سا امتحان لیا جاوے یا مولا کمتحان کس امتحان, امتحان واسطے موت زندگی بنائی مولا فرماؤں فرمائی ائی مخصن सा इस वे बनाई के मैं असा देखा गे थोड़े विचू चंगे अमल कौन कर दोलो तो सही चंगे अमल कौन करता है साडे वाल कौन आए सान मन साहत कौन चलता है शरीय कौन चल रे रसूलों पैगंबर के पीछे कौन चल रे वलिया पीछे कौन चलता है साढ़े बुलावे कौन सुन सा गलों की तस्दीक कौन करता है साड़िया गलों कौन मन असा इसे इम्तहान वास्ते मौत भी बनाई है زندگ بھی بنائی ہے پتا لگتا ہے اص دیا دنیا دیا چوڑا بھی امتحان ساڈا دنیا جانا بھی امتحان لیکن اح بے خبر بے خبر پہلے ہی گیا دل جو مردہ ہو گئے مر دے دے سن کھاندے پیندے مردہ کدو پھردہ ٹرا اٹھتا بیٹھتا ہے آپ نے فرمایا جن دل خوف خدا نکل جائے یادیں خدا نکل جائے جی سماج مردا مردہ تھرکی چرد ایک مردہ ہے یہ پھر دردا مردہ ہے قربان جام کر گے گلو نہیں سمجھ آئی ابھی نہیں سمجھ سکتے ایک امتحان زندگی بنائیے بنائیے گا پڑتال کریں گے ویکاں گے دنیا چیج کے اختیار دیا گے آزادی دیا گے پھر نال قرآن رسول بھی دیا گے پھر ویکاں گے نفس شیطان بھی رکھانگے پھر پھر ویٹاں ایک پاسے اصان بلاوے ایک پاسے شیطان ہوے گا میں ویخا گا میرے والا آ شان والا چاچا چاچا پتا مولا فرماؤں اگر بتا کے عملان دی جانچ پڑتال ہو جاوے اصا نے موت زندگی تھا تے اج سڈا جو حال بن گیا نا ساری حالت اکبر آبادی نے بیان گیتی ہے مولا تو فرمایا اصا نے عملوں واسطے موت زندگی بڑائی ہے زندگی بھی امتحان ہے موت بھی امتحان ہے لیکن اکبر آبادی فرما ہے اصل رب رسول اے ہو جائی کانڈ ہے اور دنیا علے پاسے پاس اے یہ رخ لایا ہے اولا سونے کے او پیغام ہی بول گئے نے او گلیں ہی بول گئی نے نو اپنے آون دا مقصد ہی بول گیا ہے اصل کی کرن آیا کی لین آیا کی دیا اخبارہ بادی اس لدی حالت گل کی اخبار والا بادماؤں لے فرمایا کیا بتاؤں کیا بتاؤں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے کیا بتاؤں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے بی کیا نو کرے ہوئے پینشن لی اور مر گئے اکبر کے بعد ہی فرمایا تھا کی گیتا ہے کی ہے ہے دنیا دے پیچھے بے بیتا ہے ڈگری لئیے نوکر بنے آخر ایک دن پینشن آ گئی ادھر دنیا دی پینشن آئی ہے ادھر موت دا پیغام ریا دستک دینا ہے اثا زندگی اپنی نہیں سمجھیے لیکن خدا دی قسم کر گیا مولا سونا فرماؤں زندگی میں اس واسطے نہیں بنائی تیری موت میں اس واسطے نہیں بنائی کہ بنا کیا کریں بدماشیا کریں میری گل نہ ملنے میرا راہ چ میرے رسول دی شریعت چیر ولیاں راستہ چھیں میرا دین پھر چر تکیں میں جنت جلنت جاگا नहीं हो सकता। मौला ने फरमाया सू बड़ा यासे वास्ते भी असा वेखा अमल कौन चंगा करदा है चंगे करदा है जिदे अमल चंगे होवे असी ठिकाने भी चंगे फरमाव اور جی دے عمل برے ہو گے جہاں جی عمل برے ہوسانوں ٹھکانے بھی برے دیا گے جمل جی چنگ گے چنگے دیا گے خدا دی قسم کر گیا نا اج ترنا جین مرنا جین کفن دفن قبرستان اب اے آپ رسم سمجھ لے ہاں کہ یار ایک آیا ایک چلا گیا ایک آیا ایک چلا گیا اس زمانے کھیل ہے یہ چلتا رہے گا یہ کھیل نہیں ہے یہ کھیل نہیں ہے یہ تماشا نہیں ہے میرے آکا اندار نے میرے آکا اندار نے رشاد فرمائیے فرمائیے آنے بھولے ہاں ابھی کن بولے ہوں اچھی کن بے وقوف آل جو ماری بیٹھے ہوں مرد جو بن گئے ہوں کر کے سامنے نہ سچ کی گل چن لگتی ہے نہ قرآن کی چنگی لگتی ہے نہ جنت کی چنگی لگتی ہے نہ دو لگتی ہے اصل یہ آزاد ہو گئے ہوں اہلے ہوں نہ کوئی سان پوچھے نہ کوئی سان دسے ساٹی مردی کے اندر جو آئے سچی چیز آئی ہے لیکن یاد رکھی وہ جگہ اپنی مرضی پیچھے چل اور رب سونے دی مرضی نو چاہنا ٹھکانا مرضیاں مدنی تاجدار نے فرمائی ہے فرمایا جا مرن, مرن والا ہوں مرن والا مرن والا जी मई तीन है भावे मरद होता है लोगी रोंद रोंद ने रिश्तेदार रोंद नेूह वेख दी वह हैरान परेशान हो जाती है ओह कहती है पता नहीं यार इन्ह नया है अजय पया मुरदा منجی اسی رو رہے ہوں لوگ رو رہے او مردہ مردے سننے بھی ہے یہ سا مسلک عقدے کی گل آ گئی ہے مسلک جی کوئی تنظیمی تحریکی مسلک نہیں ہے ہاں جی نہ کسی تنظیم نے بنا ہے نہ کسی تحری نے بنا اے تے اگو اساں الٹے پھلٹے ہو گیا اساں آپ مسلک نو بدنام کر دیتا ہے وگرنہ خدا دی قسم کر گیا نا ساڑا مسلک تے اوہ عظیم مسلک ہے اوہ جیڑا بھی اللہ دا ولی میں تھے گا اوہ سننی پہلے ہوئے گا ولی با دی چو سادی سادی جی مثال دے جٹکی مثال کسی ہوسل کچو ولی نہیں نظر آئے جی ہے جاؤ کنگا نے کوئی ہک کھ لیاؤ مرید ہو جانے میرے ملتان خواجہ بہا کر تاجدار تا تانو ویخے گا وہ بھی سننی ہوئے گا یہ گولے تاجدار میرے علی نو ویگا وہ بھی سننی ہوئے گا جی شرد پور تاجدار میاں شیرے ربانی نو ویخے گا شاہ شمس تبریگ نا کہ بلا اتلے آ کے لالت ملت کر لیں ابھی اتلیاں تو نہیں ویکنا اے بچلیا نو ویخ لے تو جو ہے یہ جٹکی جٹکی مثال سمجھائیے جا خدا کی قسم کر کے آنا اگر ایس مسلک دے سچے ہون دی نشانی نہیں اور کی دے مردے لے لے ویخ دے تو اور سا دردے سننے لے جو ہے سڈا بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے روحو موت موت روح موت نہیں ہو جاندی آ قربان جا ہوں ویک میرے آکا انعامدار نے فرمایا جڑا مردہ پیا ہوا منجی کے اتنے جی ویکد ہے روار نوں کی گیا ہے رو بن کی, کی خیر آواز <سؤال> <سؤال> آواز مرنے دے پیرو دسیا جانا ہے مرنے دے پیرو نے مرن والی میت کہ پناہ خدا دی میت کہ اپنے رو وال اپنے اتنے رو والے نو میت کہ اے دنیا والو وہ مرگ کیا سبر سکھاتی ہے یہ حدیث ہے اے دنیا والو او دنیا, والو او دنیا والے ہو وہ میرے دوستو میرے بزرگوں मेरे अभी दोबाओ मैनु रोना छो मैं तो दुनिया का धोखा खा बैठा वैनू तो दुनिया ने धोखा दे दिता है मैं तो दुनिया तू दु धोखा खा बैठा वैनू रोना छो अपने आप नो پوچھے وا مولوی صاحب کدی نہیں سنیا کھنے کہ مردہ اپنے آپ رو ہے کہ بلا یہ وہ لوگ نہیں سن سکتے جفس پرست ہوم جی شیتان د پیروکار ہوم دے دل بردا ہو من اے جسم ہر گل جسم اے کوئی میرے پیر پٹھان خواجہ شاہ سرحمان تو سو بھی واگ ہوئے جی کا دل شہید ہو سلیم ہو او سن سکتا ہے کہ میت کی پی ہے اچھا اچھا میت نو اتنے رو لے ہاں؟ میت کی کہہی ہے وہ مینو نہ روو کی کرو کیوں مریا پیا ہوں اور میرے آخا امدار نے فرمایا توجہ مولویا تقریر نہ سمجھے جی اے سبق یہ سبق میرے عنادار نے فرمایا فخت امل ہر بجال والا کہن سال حتن کالت کدیمونی کدمونی و ا کن غیر سال حتن کالت یا میرے آخا نام دار فرما نے فرمایا وہ مئیت وہ میت میت جنوں مرد نے کتیا اگر وہ میت نے کوے کالت کتے مونی کتے مونی او میت مئیت کہ اپنے چکن والی نو کہ جلدی لے چلو واو تیری تو و صدقے تیری زبان تی سدکے جے جلدی کرو جلدی جلدی لیا چلو کن کا رسا لیا تیاں وہی لا تاب اگر وہ میت بری ہوے خاتمہ خراب ہوا ہو جاو میمو کتنے لے چلے جا جی نیک چیتی کرو چیتی اپنے چکن والے ناراض ہوا کھڑا ہے وہ جہن موڈے چائی جی بربادی ہو جائے کتنے ل چلے سوال پیدا ہو تو کہ جلدی چلو دے کہیں کتھے چلو لے چلو جی برا تو کہ وجہ کی, وجہ کی دے جلدی کیوں کردا ناراض کیوں ہوا کڑا بولتے نہیں جی محدسی نے محدسی نے فرمائیے یہ نی کو اجے ہوتے بھی مولا سونا ادرو ایک اکھ بند ہو مولا سارے پردے ہٹا چڑ دے ایک پردہ بند ہوا ہے اگو سارے نیک اپنا ٹھکانا ویخ لو اپنا ٹھکانا ویخلا ہے جنت ویخ لے <تصفح> کہ جلدی کرو مینو <مان> کڈو اس کی خانے جو. اے چو یہ دنیا چو کڈو منو ہمیشہ نے چپڑا چپڑاؤ چھتی کرو جی بر ہے تو پھر دودھ ویک لائے اپنی قبر دے اندر بلدی آگ ویخ لائے ہوں چکن والے تاراض ہوا خلے کہوں لے چلے جانا تو ادھر ہی پاس ہی نہیں پتا لگتا ہے میت پی منجی تھی ہوگی اپنا ٹھکانا رب بخا چڈا ہے ایک اکھ بند ہوئی ساریا کھل گئی نے خبر ہو گئی ہے وہ سیا گئے جدو آبر ہو جبر موت ایسی شا جدو اکھ بند ہوتی ہے تو ساری ہر شہ کل جی حقیقت سامنے آ جی وہ تا کر کے مرن والا اپنے اچھا رویہ کہ رو می دا کھا بیٹھا جی تنیا نہ تیاری چاہیے خاجا صاحب والی گل اللہ دلی زندگی سمجھا جانے کی آخیا جائے آرف ہلو خور خور نی آخ دے. آرف نچن ٹپے نہیں آخر عارف فلما ویکن والے نہیں ہوندے عارف وہ نہیں ہوندے جنہ دیا چھتاں دس دس ڈشاں پہ ہو بن سکتے آر ایف او ہند جڑے پاک نبی دی شریعت سیڑھی پہلے مکمل کرتے نے پھر تریکت جانے جدو طریقت پوری ہوں پھر مارفت ہوں وہ پھر اتنیا چہ کے سارا کچھ پڑھ لے ویخ لار جی جی اے تے پاگل ہو گیا پاگل ہو گیا لیکن کے پاگل نہیں ہوں اصل سیاح ہوں کیونکہ اگلی اک پلی پی ہوں پتا لگتا ہے اس وجہ پتا لگتا ہے دعا اکھ بند ہوتی ہے ادو بندہ آگے گا خواجہ صاحب نے سی فرمایا سنیا کا ناشنا ہو منگا ہوں خالی شیر بڑا سنا تاقیا نا جدو اکھ بند ہوئی صاحب نے دنیا کا تھی آشنا ہے مکارا بے وفا آزاد تھی سفر سفا سن کل سنجائی تی علی آزاد تھی سفر سفل سفل سنجائی تی علی ऑब्ज्य जोंदे <स्थारी> <स्थारी> <स्थारी> <स्थारी> نہ پانی ات خرچ لوڑی دئی گھر دچوڑا وہ یار بار پیو پایا دو ج ہوں میں قربانی انہاں چو پہ وہ میں قربانی انہاں چو پہ ہیاتی مرد نے فرمایا لوئی لوئی او بھر لے پڑے لے پڑے جانا برنا شام بئی بن شام محمد ایک جہان دی شام ہے ایک تیری زندگی دی شام ہے جہان کی شام کا انتظار نہ کر یہ تو شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے یہ تو چل رہا ہے جہان کی شام کو مت دیکھ شام دیکھ لیے تو اپنی زندگی کی شام دیکھ شام سورج دی محتاج نہیںورج متے کھلونا تیری شام ہو جی لئی فر لڑے جانو فرنا شام پی بن شام محمد ویٹے سنجھی بیٹھے سن لیکن خدا دی قسم کر گیا نا ان لوگ نو دنیا والے نے پاگل آخ وہ ایسے کر نہیں گلیاں چون ٹکڑے چون چون کے کھانے سن شان کی شان کیے ابیبے خدا تو پھیجتے پے نے دعا دا حکم بھی دے پے شانے لیکن لوگ آخیا یار وہ پاگل ہے یہ یاد رکھا جی یاد رکھے جی جیڑا بندہ رب دی راہ سدھی مل لو سہی تھوڑے کہیں دے لیں باقی سارے پاگل کہ ہاں جی صحیح تھوڑے کہیں جی جانتے ہوتے ہیں تو باقی دے سارے دنیا کے پنجرے چسے پے ہوں اس قید خانے جو نہیں سمجھ آئی کہ یار ہوں پنجرے والا پنچھی جانے آزادی کے مزے کی نے توجہ نہیں یہ فرمائی سبحان اللہ، قربان جاوا मईत पी आख दी मयत पी आख दी मरण वाला प्या कह मैनू छो मैनू ना रोवो अपने आप नोवो अपने अमला नु रोवो अपने आप नोवो दूसरा कहना है मई ते दो खा बैठा जी تسا نہ کھایا جی یہ وہ گل رویہ میت کر رہی آ لیکن اپنا آپ مار جی بی دل مردہ ہو گئے لے. زمیر مردہ ہو گئے آواز نہیں سنی وگرنا ہر بندے کی قبر بھی روز بولتی ہے یہ بھی سونے نبی دفان ہے وہ بھی سونے جردہ سمی ہو دل <سؤال> مر چکے ہواز نہیں یہ نا دیکھ کنا اللہ دے ولیاں وانگوں دل دے کان زندہ ہو سبحان اللہ ہارے تقدیر ہارے خانہ میت پی بول دیئے میت بول دیئے ہے میت زندیا نبق پی بنا لیکن زندہ بھی عجیب نے اے میت نوئی جانے نے اپنی سیکاری نہیں ہے وہ گل کر رہا تھا اساں قبرستان ہی جائیے اصانو تو قبرستان بڑا ول نہیں آؤ اصانو تو قبرا دحترام کا ہی پتا نہیں ہے مرن والیا کا پتا نہیں ہے اساں دے جنادے دا بھی حق نہیں ادا کر سکتے یار سچی دسیا جی سچی دسیا جی ایمان نال مسیحی بیٹھے آپ دوسرے دا جنادہ پڑھن کیوں جانے سرجی بولیا جی اپرے لوگ جناد پڑھ لے کی آپ جانے جان گے تو کوئی آئے گا جی آپ نہ سڈیاں لاشن رول جان گیا پوچھ جیت رکھ کے جنادے تاندھا پیا پوچھ بھائی تینو پتہ ہے تی نصیب نسیب گا پتہ نہیں آگ چڑنے پتہ نہیں جنگلی جانور کھا جانا پتہ نہیں پانی چب جائیے جناد نصیب ہی نہ ہو لیکن اصل گل وے اصل گل اے اساں اچھا اچھا لوگ نو چھوڑ کے مخلوق نو راضی اچھا ویارا اے نیت رکھ کے آیا کلا جاواں کوئی آئے گا لما فرما نے جیڑا اے نیت رکھ کے جانا ادا تھو نما جنادہ ہی نہیں کیوں؟ جنازت رب نے فردے کفایا بنایا اے رب نے بنایا فرد کفایا تنا منہ مکھایا جنہوں نے مخلوق کی خاطر خالک نو چھوڑا ہے انہوں ہوئی بنتا ہے کئی سیک مر جی سیدا سمندر اچھے مرن لاشا بھی لا پتا ہو نے او جنہ نے مخلوق دی خاطر خالق نو چھوڑیا ہونا واسطے تباہی دا مقدر بن جانے وسد آباد خبر دیا سی جنہ نے خاطر مخلوق چڈیا ہو اپنے مرد نال دا کی کھڑے ہونے بائی لے اج اصا کھڑے آ اچھا کل آج سچی ریا مردے خیرائی نہیں خیر بھلائی دی کوئی تو نہیں رکھی جا سکتی مردے مردے ہالان کے میرے آقا اندار نے فرمایا میت مرگ موت جنا راہ بھر مردی آسل ہوں ویکن <WAN> والے جدو ویخ دل موم ہوں hey. نے دل نرم ہوں وہ کہ یار اج او نبرکھ چلے آ کل سڈے نال بھی حال ہو لیکن اے اس بندے کی گل ہے جی دل چمان ہو ہے جی دل چ دنیا دی محبت ہو اور جل دل چ دنیا دی محبت اپنے اپنی زندگی دی محبت قبر حشر اور آخرت یاد نہ ہونے سبق بنا سبق تبق تعی حاصل کرنا ہے درس تعنا ہے عبرت اہم سیکھنی جنو اپنی موت یاد اور جنو اپنا مرنا یاد ہو जिन्हों अपनी खबर याद होताब याद होगी मकसद भी याद होगर नर्ग दे इबरत दर्श की सबक दी कमी रह जाती है شا کہ جناد آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے لو اگے اگے, اگے جناد ہوتا نا تو پیچھے ساری قوم ہوتی ہے تو اصول بھی یہی ہے بھائی راہ بر اگو ٹرد قوم ٹردی ہے جنادا آگے بڑھ کے کہ رہا ہے اے جہاں والو جنادا آگے بڑھ کے کے رہا ہے اے جہاں والو چلے آؤ میرے پیچھے रहानुमा मै हूं चले आहो चले आहो का रहनुमा है वह कह ती घर वसद आओ ती रिश्तेदार च वसद आओ भैं भाव वसद आओ आबादी च वसद आओ अज आओ मेरे पिछे अगला घर थानू मैं विखावा آج ج آبادی چھڈ کے تس ہے نا اج آؤ تھو راہ میں جنا آگے بڑھ کے رہا ہے جہاں والوں چلے آؤ میرے پیچھے تمہارا رہا نام میں گل کفا بل موت وائز بزرگ نے فرمایا جنو دبر نہیں یاد آئی اپنی موت نہیں یاد آئی اپنی تیاری نہیں یاد آئی انج سمجھے دل چ خوفے خدا کوئی نہیں اور جیسے دل چوفے خدا نہ ہو دل مرد او او تباہی اور بربادی انتہا ایسے نہ قرآن دا اثر ہند ہے نہ حدیث دا اثر نگاہ دا اثر ہند ہے اس واسطے کہ اے چیزاں اس دل سے اثر کرتی نے جیڑا دل زندہ ہو گئے آخری گل آخری گل میں مثال دینا مردہ ہوگئے مردہ مریا پیا ڈاکٹر کو لے جاؤ آخو بھائی یار یہ لا کے جی نال جی ہو جائے کیوں بھائی بھائی ایڈی سائنس ود گئی ہے تو موڑ بھی نہیں چاہیے وہ جس سائنس کی خاطر اثر دین اسلام چڈ کےرکی ٹیکنالوجی کی خاطر اب بول بیٹھے وہ ٹیکے زندہ کر دیں گے وہ کہیں گے مر گیا اتے ہوں ٹی نہیں چلتے گولہ مشین ات بھی نہیں چل رہا تو جو ہے ٹی کدو لگتا ہے جدو زندہ ہو بید. گولی کدو کھائی دیئے جدو زندہ ہوج کدو ہوتا ہے جدو زندہ ہو بے بی ہی یہ صورت ہے قرآن دا اثر گولی دا اثر تو ہوگا جی سو گا اللہ دے قرآن دا اثر تا ہوا جے دل زندہ سا طبیب دی حکمت دا اثر, تے دا اثر تا گا جے جسم دی حدیث دا اثر گا, جے دل زندہ گا اللہ نگاہ اللہ کا اثر دو ہو گا جدو جسم زندہ ہولی ہو نگاہ دا سر ہو جردہ ہو, ہو گیا ہر شہ ختم ہو گئی خدا دی قسم کر کے آنا سینے ساڈے اندر سیاہ ہوئے پے نے موت نہیں درس دے سکتی حالانکہ میرے آکا نامدار نے فرمائی ہے جی لوہے جنگ لگتی ہے جیگا لو ایل بھی زنگ لگ جائے یار دوسری حدیث دے اندر اس زنگ دی تشریف فرمائیے ہے فرمایا اور جدو بندہ بندہ گنا کرتا ہے وہ دل سے سیاہ نقطہ بن جانا ہے اگر گناہ تباد آ جاوے توبہ کر لو سوکل لا کلبہ دل صاف ہو جاندے و ان جزاد اگر گناواں جاوے ادھر بندہ گناواں ودا ہے ادھر سیاہی والا نقطہ ود دے ادھر ایک گناہ نہیں چڈ د فرمایا پھر یہ مرد ہے اسی اسی سیائی کا ذکر پورانے پاگ کلہ پل ران آیا کلو پیم ماں کا یک سب تلاح چل گئی ہے پیر تے چڑھ پھر کچھ نہیں ہو سکتا چڑھیا کیوں ہے چڑھیا کیوں ہے ماں کا یقون ہاتھا دی کمائی دی وجہ گنا نہ نافرمانیاں دی وجہ نال گل میرے آمدار فرمایا جائے دلوا یا رسول دل اللہ سورلا لوہ دا لوہے دا زنگ اتارن واسطے چیزاں دستیاب نے دل دا زنگ بھی اتر سکتا ہے دا کوئی علاج بھی ہے میرے آخا نامدار نے فرمایا نہ ہاں یہ ہے یا رسول اللہ علاج کی کال کسرت فرمایا یہ دو علاج نے پہلا علاج یہ موت نوکھا یاد کرو ت چوکھا یاد کرسرت ذکر الموت. موت دا ذکر چوکھا دے, دے, چل دے پھر دے اپنی اندھیری کوٹھڑی یاد ہولاوت قرآن ہو اللہ دے قرآن دے اے جدو بندہ صبح شام صبح شام صبح شام تلاوت کر نا پھر آستہ یہ اترنا شروع ہو جائے اے دو علاج نے موت واسطے کہ موت لذات خواہشات مٹا دی ہے تو کملا سڈا تے آلم یہ بنیا پیا بھائی مردہ گھر پہ تے پھر بھی کھڑیاں نے کئی لوگ نا مرگ والے گھر گلا کر یار اس انسان دا کی حال ہے جو مردہ سامنے پیا نفس پرستی تھی کم از کم اتنا سوچ لوے اتنا تے سوچ لوے آ یا کہ یار اج کسے دی مرگ تے کسی کل پتہ نہیں میرے نال کی ہو تے بھی ممکن سی کہ دل زندہ ہو جاوے زنگ اتر جا لیکن اس پاس ساڈا خیال ہی نہیں, توجہ نہیں فرمائی تے قرآن قرآن پاک نال وہ کی تھی او جیڑی کسے نہ کی رب دے قرآن تے اسی روڑیاں گٹر چٹ تے قبلہ علاج کے دو ہی سن تے جدو دونوں علاج ختم ہو گئے تو دل کے گیا اج تی قوم کہ اچھا ات بہانے ویٹ قوم کہ جی مولویا کی گلر نہیں رہ گیا کیوں آخر مولوی آپ مولوی ایسا میں قانون ادرت نو اسلام سمجھا رہے نے سمجھا رہے نے اپنے پتر الفاظ کی بول رہے یا بنیا اے پیارے بیٹے یا بل کم آنا سوار ہو جا والا تبلیغ فرمائی لیکن بیٹے دی بیٹا الہ جبل میں پہاڑ والے پاس نس جا گا یا سمل ماں من مین پانی بچا لو گا لیکن اللہ دے نبی سن وہ دے سن اللہ کا آزاد آ گیا پر مایا اللہ آشمن آج کے دن کوئی نہیں بچانے والا <تصفح> اچھا ہوں <تصفح> حضرت نو السلام اسلام کو کمی سی بول دے نہیں وہ ہوں کٹے گیا اس قوم دا قانون جی یہ قانون ہے امام حسین یزیدی کلمہ کلما پڑھنے دے سامنے تقریر کر رہے ہیں امام حسین نے فرمایا اوئے اوئے تسی جان دے نہیں ہو میں وہ حسین ہاں نانا محمد رسول اللہ آخیا حسین اج تنخواہ دماغ چڑی خری پتا حسین لیکن اج پہ ہٹ جا سان نوکری کا نشا چڑھیا کڑا جا سان تنخواہ کا نشا چڑھا کھڑا اج, آج. آج. آج. آج قتل کر دین میرے حسین نے فرمایا فرمایا تھوڑے جی ظالم زندگی گزارن لالوں موت چنگی ہے قانون اہی قوم والا قانون لا جر بچے مڑاج اج مولوی کے تو سرداری کر سکنا لیکن رب کی بار تیرا کوئی بہانہ نہیں چلے گا جے حسین تقریر کرے کو حسین کمی سی کو تقریر چمی سی حضرت نو علیہ السلام تقریر کو حدرت روح سلام تکریر کردمی کو تبلیغ کمی سی سمجھ کیوں نہیں آئی قبلہ نہ حسین پاک نے کمی سی نہ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام دے وچ کمی سی نہ تبلیغ کمی سی لیکن حسین شسیتی کر دل نہیں سن اور نوح علیہ السلام دے الے قبول دبول کرا دل نہیں سی پتا لگ لے ادھر بھی سچا کرن والا بھی اللہ دی رضا واسطے کرتا ہو سنن والا بھی قبول کر دل لے کے بیٹھا ہوئے آکا انامدار نے فرمایا مرن والے تو درس حاصل کرو جد موت تو درس حاصل ہونا شروع ہو گیا نا اسی سمجھ لو گے زندہ ہو گئے وگرنا وگرنا خدا دی قسم کر کے اس قوم کی حالت کے اوپر یہ آخیا جا سکتا ہے دل میں ہو بگزے کوراں اور جنت جانے کا ہو جنون دل میں ہو بگزے خراں اور جنت جانے کا ہو جنو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَو دعا کر مولا سونہ عمل دی توفیق نصیب فرماوے موت دی تیاری دی توفیق عطا فرماوے اپنا آخرت آخرت سمانن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين